غلطی سے لگا ہوا ہے سو جاؤ, سو جاؤ کہ کی عربی, کی عربی کیا آئے گی اسے ریموو کر دیجئے رول نمبر سات نام آئے گا سو جاؤ امر ٹھیک ہے نامو نہیں بلکہ نم کیا چیز نم ٹھیک ہے کیا جی. جی, ہے پتا نہیں ہے ہاں جی رول نمبر آٹھ آپ بتائیے رول نمبر آٹھ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 اللہ تعالیٰ آپ کو صحتِ کامل عطا فرمائے آپ کو بھی اور آپ کے علاوہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام کو شفائی کامل عاجل مستمر دائم نصیح فرمائیں اللہ کا شکر ہے میں بھی بہتر ہوں پہلے سے جی دیکھیے ذرا معنیل کلمات کے اندر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 اغلق تو اغلق یغ ٹھیک ہے باب افعال کا سگا ہے یہ واحد متکلم کہ میں نے بند کیا میں نے بند کیا مجلا مجلہ <coughs> بھی کہتے ہیں مجلہ بھی استعمال ہوتا ہے رسالے کو کہتے ہیں مجلہ ٹھیک ہے احفظ یاد کرو حفظ کرو یاد کرو امر کا سیاہ ہے از سری چارپائی کو کہتے ہیں یسکنو وہ رہتے ہیں سکنا یس رہتے ہیں یا رہے گا مظاہرے کا سیرہ ہے دونوں مانی پائے جاتے ہیں آج جائیں سبق کی طرف شروع میں ہادی الحادی صلاح اصلاح تیس کو کہتے ہیں الحادی ایک کو ٹھیک ہے تو اکتیسواں ٹھیک ہے الحادی و صلاحسون سبق الفعل الماضی المذکر المفرد فعل ماضی کے زیادہ تر سیرے استعمال ہوں گے اگرچہ یہاں پر مظاہرے کے سیرے بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن الفعل الماضی المذکر المفرد مفرد مذکر کے سیرے زیادہ تر استعمال ہوں گے اور ماضی کے سیرے استعمال ہوں گے دیکھیے گا ذرا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 سکائے پہ یا مکسلر پہ جی ہاں تو میرا ساتھ دیجیے گا خط لیا وہ فتح تو زرفا اور میں نے لفافہ کھولا یعنی خط کا لفافہ کھولا وہ کرا تو رسالا تھا اب یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ چل رہے ہیں یعنی ماضی کے سیخے چل رہے ہیں وہ تو اور میں نے پڑھا ار خط کو سما اخطل قلم میں نے لیا قلم اور ورق یعنی صفا وطا والدی, والدی اپنے والد کی طرف وضاحۃ رسال پھر میں نے جی بالکل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 انہیں نہیں پتا تھا کتنا جدید ہے کہ اب تو آپ لوگ کم از کم یہ خط و کتابت والی بات تو وہ ہنسیں گے کیا کریں گے ہنسیں گے کیسا بھی ہوتا تھا خیر برالتبل جواب اور میں نے کیا کیا والد کو جواب لکھا کتب تر رسال تالدی میں نے کیا ہے پیغام لکھا اپنے والد کی طرف ثم موازات اور رسالت فض ضرف پھر میں نے خط کو رکھا فی فضی کہاں لفافے میں وہ اغلغ اور میں نے بند کیا لفافے کو وہ کطب تو اور پھر اس پر میں نے ایڈریس یعنی پتہ لکھا ثم موازات ہو فی سندو قلبری پھر میں نے اسے رکھ ڈالا کہاں پر لیٹر باکس میں کہ جہاں پر کیا ہے خط جا کر رکھتے ہیں سمجھ آ رہی ہے بات آپ لوگوں کو یہاں تک کہ عربی ترجمہ سمجھ میں آیا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 تین تین حالتیں ہوتی ہیں غائب کی حالت مخاطب کی حالت اور متقلم کی یعنی یا, یا تو بات کر رہا ہوگا یا سامنے والا یعنی کسی کی بات سن رہا ہوگا یا کیا ہوگا کہ کسی کے بارے میں بات کی جا, کی جا رہی ہوگی غائب کے سیرے مخاطب کے سیغے اور متکلم کے تو اوپر جو سوال ہو جواب کا پیراگراف تھا اس سے پہلے والا تو اس کے اندر مخاطب کے اور کس کے سیغے استعمال ہوئے تھے متکلم کے ماضا فعالتا اخذتور سالتا جی نام کرا تو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 واحد مذکر غائب کسیغ ہے کہ خالد نے اپنے والد کا والدی ہی اپنے والد کا اس کے والد کا نہیں اپنے والد کا خط لیا وفتح الظرفہ فتحہ بھی ماضی واحد مذکر کا خصیغہ ہے اس نے لفافہ کھولا وقراء الرسالتہ اور خط پڑا ثم اخد القلم والورقہ پھر قلم والورق لئے وقتب الجواب اور جواب لکھا ثم وزار رسالتہ فی الظرف پھر کیا ہے رسالے کو اس کو رکھا خط کو رکھا ضرف اس میں لفافے میں وہ قطب آ اور پھر اس پر کیا ہے ایڈریس لکھا تم موضعآی سندو قلبری پھر اسے رکھ ڈالا کہاں پر لیٹر باکس کے اندر ٹھیک ہوگی بات غائب کے سیرے بھی آگے مخاطب کے سیرے بھی آگے اور متقلم کے سیرے بھی آگے اور یہاں پر آپ کا سبق بھی کیا ہوا تمام ہوا اس کے بعد ہے تمرین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 جی تو فتح حامدن صدوقن فتح ماضی کا سیغہ ہے کھولنے کا معنی میں آتا ہے حامدن حامدن نے کھولا صدوقن صدوق ٹھیک ہے قرآتو مجلتن یا مجلتن جی اللہ تعالیٰ افیت والا معاملہ فرمائے اور سب کو جو ہے نا اسباق میں تسلسل کے ساتھ حاضر رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہماری ہمیں خود بھی اپنی مصرفیات کو ذرا کم کر کے اور ترک کر کے سبق میں حاضر حاضری دینے کی تو قطعہ اور خود ہمیں بھی کو جی جی اس, اس کا ترجمہ بتائیے جی. رول نمبر چار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 جی تو کتب تو اس میں السبور میں نے اپنا نام بلیک بورڈ پر لکھا جزاک اللہ و خیر وحسن الجا رول نمبر چار جلس تو فی الدید میں مسجد میں بیٹھا یا بیٹھی دونوں کہہ سکتے ہیں ہل ذہبتہ السوخ جی ہل ذہبتہ السوخ آپ بتا دیجئے اس کا ترجمہ رول نمبر چھ ہل ذہبتا السوخ کوئی اتنی فنی بات نہیں ہے اس میں سمپل ہے ہلز ہفتہ السوخ جی ہلزا ہفتہ السوخ رول نمبر چھ اگر آپ موجود اوے نہیں ہیں تو جی اسزوک آپ کو پتہ ہے بزار کو کہتے ہیں ٹھیک ہے حل ضابطہ الاسزوک کہ آپ بزار کی طرف گئے کوئی بات نہیں حل حفظت القرآن الكریم کیا آپ نے قرآن کریم حفظ کیا نسیح حامدن کتابہو فی الفصل جی رول نمبر 10 آپ بتائیے اس کا ترجمہ نسیح حامدن کتابہو فی الفصل جی نسیح ان کتاب ہو فلفصل نسیح حامد ان کتاب حامد کتاب کا سب اے ہے نہ حامد کتاب کا سبق بھول گیا وہ کیسے نسیہ فی الفصل حامد اپنی کتاب کلاس میں ہے حامد اپنی کتاب کلاس میں ہے الفصل کہتے ہیں کلاس کو نسیہ حد بھول گیا حامد کتاب اپنی کتاب کو فلفسل درسگاہ میں کلاس میں کلاس روم میں اپنی کتاب بھول گیا ہے گھر آ گیا کتاب اپنی کلاس میں بھول گیا خیر اچھی کاوش شرب اسلم ما ان اسلم نے پانی پیا شرب اسلم ما ان اسلم ما ان اسلم نے پانی پیا نام اطفل الفصری علسری ہونا چاہیے فصریر کیا ہوتا ہے نام اطف الفصری جی اس کا ترجمہ بتا دیجیے آپ ہوں خیر سبق کو کہتے ہیں ادرس سبق کو کہتے ہیں ادرس جی نام اطفلف سریر بتائیے گا رول نمبر سات ارے رول نمبر سات چلے گئے جی رول نمبر آٹھ بتا دیں ہاں چلیے بتا دیا ہے رول نمبر چھ نے بتا دیا ہے. جزاک اللہ بچہ جو ہے نا فی السریر چرپائی پر سو گیا ہے ٹھیک ہے بتا دیا انہوں نے اچھا جی ترجم بلا یا عربی میں ترجمہ کیجیے خالد دروازے کی طرف چلا خالد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 ٹھیک ہے اور کمرے سے باہر نکل گیا و خرجہ کیا کہتے ہیں اس کو خاراجہ خرجہ من فتح میں کہہ گیا تھا من نال میں کہہ گیا تھا وخارا جا مخارا جا میں من فتح اور کمرے سے باہر نکل گیا اچھا اور گھر چلا گیا اور, اور گھر چلا گیا و ضہابہ ال تو شروع سے دیکھیے خالد دروازہ کی طرف چلا ذہابہ خالدن جی زہابہ خالدن ال الباب جی اس نے دروازہ کھولا وہ فتح الباب اور کمرے سے باہر نکل گیا وہ خراجہ کیا ہے پھر وہی بات آ رہی ہے من الغرفتح اور گھر چلا گیا وضحابہ ال البعید میرا ایک دوست ہے لی صدیقن کہیں یا ہاں لیسی دیقن ہی کہہ دیں اس کا نام شاہد ہے وہ عسم شاہد ٹھیک ہے میرا ایک دوست ہے لی دیقن لی صدیقن میرا ایک دوست ہے اس کا نام شاہد ہے وہ عسم شاہد وہ اسلام آباد میں رہتا ہے و یسکنو فی اسلام آباد ٹھیک ہے رہتا ہے مظاہرے کا سیگا آئے گا ٹھیک ہے و سکن و فی اسلام آباد میں نے اس کو خط لکھا میں نے اس کو خط لکھا کتب تو ہو ار میں نے اس کو لکھا خط یا یہ ہے کہ کطب تر رسالتا لہو اس کی طرف میں نے خط لکھا کطب تر رسالت لہو بھی کہہ دیں کہہ سکتے ہیں اور کتب تو ہو ار بھی کہہ سکتے ہیں ناصر آیا اور حامد گیا ناصر آیا اور حامد گیا جا عناصر و ذہب حامد کیوں جی واحش نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جی تو کیا کہا ناصر آیا اور حامد گیا جاسر و ذہبا حامد تو سمجھ میں آ آپ لوگوں کو تمرین عربی کا ترجمہ بھی اور اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے عربی کا ترجمہ بھی الحمدللہ للہ قاعدے پر ذرا ایک نظر ڈال لیجیے الفر الماضی جس فیل کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہو وہ فعل ماضی کہلاتے ہیں جیسے کتبہ اس نے لکھا کتبتا تو نے لکھا کتبتو تو میں نے لکھا تو تین م... م... سیغے ہیں میں نے کہا آپ کو ایک غائب کا ایک مخاطب کا اور ایک متکلم کا ٹھیک ہے کتبہ ماضی کتبتا مخاطب اور کتبتو تو متکلم ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ تمام کے علم میں عمل میں جان میں مال میں برکت عطا فرمائے